سورہ اخلاص مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اس میں چار آیتیں ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جو اکثر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے آخر جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکثر سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے محبت ہے آپ نے فرمایا تو سن لے اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے اور اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرمائی یہ وہ سور مبارکہ ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میں آج تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا صحابہ اکرام علیہ مریدوان آئے عقی تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور اخلاص کی تلاوت کی اور آپ اندر تشریف لے گئے صحابہ کر سوچنے لگے کہ آپ نے تو فرمایا تھا میں تہائی قرآن پڑھوں گا یہ یعنی نہیں قرآن کا تیسرا حصہ اور صرف سور اخلاص پڑھی پھر آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ سور اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے جو تین مرتبہ پڑھے اسے اللہ تعالیٰ پورے قرآن پڑھنے کا سوا فرماتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو آرام فرماتے تو سورہ اخلاص پڑھتے سورہ فلک اور سورہ ناس ان تینوں صورتوں کو آپ ایک ایک مرتبہ پڑھتے بسم اللہ شریف کے ساتھ اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور سب سے پہلے یہ ہاتھ اپنے سر پر پھیرتے پھر اپنے چہرے پر پھر اپنے جسم کے اگلے حصے پر پھر پچھلے حصے پر پھر دوبارہ ایک ایک مرتبہ سوریہ اخلاص سوریہ فلک اور سوریہ ناس آپ پڑھتے ہیں اسی طرح اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر دے یہ عمل تین مرتبہ آپ سونے سے پہلے کرتے ہیں علماء بیان فرماتے ہیں جو سونے سے پہلے یہ عمل کرے گا ہر قسم کی بیماریوں سے جادو ٹونے نظر بد آس سے اور آفتوں سے بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا قل اے محبوب آپ فرمائیے هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے اس سور مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ کیسا ہے سونے کا ہے کہ پتھر کا ہے چاندی کا ہے کہ مٹی کا ہے تو اس پر یہ سور مبارکہ نازل ہوئی کہ اس کی شان تو ہم کیا بیان کر سکیں گے اس کو سمجھنے سے اقلی کا سر ہے کل اے محبوب آپ فرمائیے اللہ کی یہ شان ہے هو اللہ آحد وہ ایک ہی ہے یکتا ہے اللہ سمد اللہ سمد ہے بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات اس کی محتاج ہے لم یلد نہ تو وہ کسی کا باپ ہے ولم یو لد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے لم یلتھ کے لفظی معنی ہوتے ہیں نہ اس نے بچہ جنا ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ولم یکل لہو کف احد اور اس کے برابر کوئی نہیں اس کا ہمسر کوئی نہیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ایمال کو مولا سر اخلاص کی ساری فضیلتیں ہمیں عطا فرما